وقت کیش کر کے نہیں سکتی جہاں میں وہ ملت عروج پا نہیں سکتی جہاں میں وہ ملت نہ جس کا کوئی مرکز نہ جس کا کوئی مقام کی ریگے بے آباں کی طرح لاتعداد حالات کے جھونکوں میں اڑتی پھرے گی صبح و شام اگر ہو نظم تو ملت ہے آہنی دیوار اگر ہو نظم تو ملت ہے آہنی دیوار کہ جس کے سامنے طوفان کو بھی نہیں ہے کرا قیام کہ جس کے سامنے طوفان کو بھی نہیں ہے قیام یہ نظم کیا ہے فقط ایک نقطہ مرکز زبان شرع میں جس کو کہا گیا ہے امام یہ نظم کیا ہے فقط ایک نقطۂ مرکز زبان شرع میں جس کو کہا گیا ہے امام ہے اجتماعی مقاصد اسی سے وابستہ اجتماعی مقاصد اسی سے وابستہ امام زندہ ہے ملت کی زندگی کا پمام امام ملت اسلام نائب حق ہے امام ملت اسلام نائب حق ہے تمام اہل جہاں جس کے حکم کے ہیں غلام اگر ہے دین محمد کا پاس ملت کو اگر ہے دین محمد کا پاس ملت کو تو آج نصب امامت ہے اس کا پہلا کام استان محترم باتیں بہت ساری کرنی تھی صبح سے بیٹھا میں من سن رہا ہوں کی بہت سارے سوال بھی پیدا ہوئے میرا تعلق امت مسلمہ سے ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امت مسلمہ ایک باقاعدہ جماعت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تشکیل فرمائی دی اس کے بعد کب اور کیسے کی امرت مسلماں منتشر ہو گئی فرقوں اور پارٹیوں میں تقسیم ہو گئی آج کی صورتحال میں ہم دیکھتے ہیں کہ بے شمار جماعتیں فرقے پارٹیاں وجود میں آ چکی ہیں یہ تمام جماعتیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جیسے انسانوں کی بنائی ہوئی جماعتیں ہیں جنہیں جماعت بنانے کا کوئی حق حاصل نہیں تھا جیسا کہ مدر نظامی صاحب نے فرمایا تھا نئی جماعت بنانا در حقیقت ایک نئی امت کھڑی کرنا ہے اور نئی امت کھڑی کرنا نئی نبوت کا دعویٰ ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نئی جماعت سازی دین کے چندر کی اجازت نہیں ہے اور یہ حق نبوت میں ڈاکہ ہے اس لیے ہم نے امت مسلم کی تشکیل نو کا آغاز کیا کہ اسی امرت مسلمہ کو پھر سے بحال فعال اور منظم کیا جائے بجائے اس کے کہ کوئی ایک نئی جماعت کھڑی کرے اس کے لیے تمام کلمہ وہ بھائیوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ وہ آئیں اکٹھے ہو جائیں اور ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو کر ایک جماعت پنکھ کر ایک امیر کی قیادت اور اطاعت میں اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے جدت ہونا